اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 اللہ مس محمد ولا علی محمد کما صلی تعلیٰ ابرحیم ولی برحیم مجید اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد کما بارک تعلیٰ ابرحیم ولا علی برحیم اِنک حمید مجید اللہ مربانیہ حسن وفی اللہ خرتی حسن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 14 جنوری دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سیونٹی ٹو ہونے جا رہی ہے آج ان شاء اللہ تعالی ہم سورت الحجر سے اسٹارٹ لیں گے سورت نمبر پندرہ ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے سورت الحجر پارہ نمبر تیرہ کے اینڈ سے اسٹارٹ ہو کر پارہ نمبر چودہ میں مکمل ہوتی ہے چونکہ پاروں کی تقسیم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی نہ صحابہ اکرام نے تو اس کی وجہ سے یہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی کہ سورت الحجر کی صرف ایک آیت پارہ نمبر تیرہ میں ہے اور باقی اس کی نائنٹی ایٹ آیات ٹوٹل نائنٹی نائن ہے اٹھانوے آیات جو ہیں وہ پارا نمبر چودہ میں ہیں اور صرف پہلی ایک آئے جو ہے وہ پارا نمبر تیرہ کے اندر ہے اب اس کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ایک بہت بڑا اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں ڈرا بیک ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے پاروں کی ڈویژن اس اعتبار سے کر دی ہے جہاں تک قرآن کی منازل کا سوال ہے تو وہ بھی صاب اکرام کے دور میں تھی اور بڑے اچھے طریقے سے انہیں مینج کیا گیا پرانے حکیم کے تعارف پہ میرے چھ لیکچر ہیں ان میں میں نے اس حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی سورت الحجر آئے اور یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو کہ کی یہ کیسی تفریق ہے کہ نائنٹی نائن آیات تھی ایک سورت کی ایک آیت کو آپ نے ایک پارے میں رکھا اور باقی ساری آیات کو اگلے پارے میں شفٹ کر دیا اس کو بھی آگے شفٹ کر دیتے ایک لائن سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کوئی ایڈوانٹیج نہیں لیا سوائے اس کے کہ اس کی خوبصورتی ڈسٹرب ہوگی اس طرح کی مس ہینڈلنگ رکو میں نہیں ہوئی بھی رکو میں آپ کو ملے گا کہ ایک پارے سے رکو شروع ہوتا ہے جب تک وہ ٹاپک مکمل نہیں ہوتا وہ اگلے پارے کے اندر جا کے جب ٹاپک کمپلیٹ ہوگا تو رکو بھی وہاں پہ جا کے مکمل ہوگا اس کا بھی آپ دیکھ لیں پہلا رکو تو ظاہر ہے پارا نمبر 13 سے اسٹارٹ ہوا اور چودہ نمبر پارے کے اندر جا کے مکمل ہوا رکو کی جو اس اعتبار سے ڈویژن ہے وہ بڑی اچھی ہوئی ہے ایک سب ٹاپک چل رہا ہوتا ہے سورت الحجر کے اسٹارٹ کے اندر ہی اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کی دعوت کے حوالے سے بھی قرآن کا معجزہ ہونا اسے بھی ذکر کیا اور جو کفار کی طرف سے اعتراضات تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر اسے ایڈریس کیا اور اسی میں وہ شعرا افاق آیت آتی ہے آیت نمبر نائن انا نشن بے شک اس الذکر یا دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا ہے وہ بھی بڑے اچھے انداز میں دوسرے رکو کے اندر آئیں گے اور پھر تیسرا جو رکو ہے اس کے اندر قصہ آدم اور بیان تفصیل کے ساتھ حکیم میں سات مقامات پہ قصہ آدم اور آیا ان میں جو ٹاپ آف لسٹ سمجھ لیں چار مقامات ہیں تفصیلی ان میں سے ایک سورت الحجر بھی ہے اس کے بعد سورت البقرہ سور سعد اور سورت العراف میں تو بہت زیادہ تفصیل ہے اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں تھوڑا سا ذکر ہے سورت القحف کے اندر اور سورت کے اندر بہرحال جو ڈیٹیلڈ ذکر ہے وہ جن مقامات پہ آئے ان میں سے سورت الحجر بھی ہے اور اس میں چند ایک یونیک چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں جو باقی مقامات پہ نہیں ہیں انشاءاللہ ان جب آئے گا تو میں اسے ڈسکس کروں گا اعوذ باللہ من میں الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا رو یہ حروف مقطعات ہے تل کا آیات الکتاب و قرآن امبین یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی اور روشن قرآن کی اس کو آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اللہ کی آیات کی یعنی کہ قرآن مبین کی وہ ایک تفصیل کے لیے بھی آ سکتا ہے اور اگر لوح محفوظ کے ساتھ آپ اسے جوڑے تو ظاہر ہے کہ لوح محفوظ وہ الکتاب ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ جس میں اصل قرآن رکھا ہوا ہے اسی لوح محفوظ میں سے یہ قرآن نازل ہوا اور باقی الہامی کتابیں بھی نازل ہوئیں تو قرآن حکیم کی جو آیات ہے یہ الکتاب یعنی لوہے محفوظ کی آیات بھی ہے اور اس روشن قرآن کی بھی ہے روباما کفرو لو کانو مسلمین ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلم ہوتے یہ قیامت کے دن جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے یعنی آج تو یہ پیغمبر کو دھمکیاں لگا رہے ہیں آج یہ اہل ایمان کو ایمان لانے کی پاداش میں تکلیفیں دے رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ خود عذاب الہی کو دیکھ لیں گے اپنی موت کے وقت یا آخرت میں تو یہ بھی تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے سر تسلیم خم کر دیتے میرے خیال ہے مسلمانوں کو بھی اپنے اوپر یہ آیت فٹ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو لوگ اپنے فرقوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور فخریہ اپنے آپ کو فرقوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہیں قیامت کے دن یہ بھی نہ کہیں کہ کاش ہم دنیا میں صرف مسلم ہی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو فرقوں میں منسوب نہ کرتے ذر یا و یا تبت ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کھائیں پیئیں جو دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو متا دیا ہے اسے استعمال کریں وہ یل ہی مل امرو یا اور یہ جن کاموں کے اندر بشغول ہیں طول عمل کا شکار ہے غفلت میں جھوٹی امیدوں میں یہ اسی میں سرگردہ رہے ان قریب یہ اس کا انجام جان لیں گے یعنی یہ آخری درجے کا غصہ ہے جب کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے نا اس کے بارے میں پھر یہ ڈسین ہو جاتا ہے کہ اے نبی اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں یہ کھائیں پیئے یاشی کریں دنیا میں اپنی اسی کھیل کود کے اندر سرگردہ رہے وہی جھوٹی امیدیں لگا کر رکھیں ان کریب نے پتا چل جائے گا اچانک ان کے اوپر اللہ تعالی کے عذاب کا کوڑا جب آئے گا وماحل اللہ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت اللہ تعالی کے ہاں مقرر تھا لکھا ہوا تھا جو اللہ کو معلوم تھا یعنی نبی الاسلام کو ان کے ساتھیوں کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو بار بار کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا اور انبیاء کرام کے انکار کرنے کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں اے نبی تم لے آتے تو ان کو بتاؤ کہ وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے جب اللہ چاہے گا وہ عذاب آئے گا اور جب اللہ نہیں چاہے گا وہ عذاب اسی طریقے سے ڈلے ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کا ٹائم اور وقت تاریخ دن بھی مقرر ہے ہر شخص کا انڈیویژل عذاب اس دن سٹارٹ ہو گیا جس دن اس کی موت آ گئی پھر آخرت کا عذاب بھی ہے اور دنیا میں بھی غزوہ بدر کی شکل میں عذاب تو آیا مشرقین عرب کے اوپر ما تسب امن امتن آج لہا و ما کوئی بھی امت نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے جو اللہ تعالی نے ان کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا جو اللہ تعالی کی طرف سے کفار کے اوپر عذاب آنے کا وقت ہے وہ مقرر ہے اگلی بستیاں بھی جب ہلاک کی گئیں تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ڈیلے ہوتا ہے اور نہ جلدی عذاب آتا ہے وہ اپنے وقت کے اوپر آئے گا اب یہ الگ بات ہے کہ نبی اسلام کے کیس میں غزب بدر عہد خندق کے اندر مشرقین عرب پہ عذاب کی قسطیں آئیں لیکن جو بڑا عذاب فتح مکہ کے دن آنا تھا وہاں پر معافی کی اناؤسمنٹ ہو گئی اور پھر اس سے اگلے سال نو ہجری کے اندر سورہ توبہ کی یاد نازل ہوئیں حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر حج تھے مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے بھیجا کہ جا کر منا میں میری طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کر دو کیونکہ عرب میں ایک کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار کی اناؤسمنٹ کو اس کی طرف سے شمار کیا جاتا تھا تو سورہ توبہ کی آیات انہوں نے تلاوت کی کہ اب اگلے سال کوئی بھی یہاں پہ کافر حج کے لیے نہیں آ سکتا اور چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو ایمان لے آؤ یا پھر عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عرب کی سرزمین کو اپنے لیے مخصوص کر لی ہے ادر وائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے یہ وہ عذاب استیصال تھا جو انبیاء کے انکار کے اوپر اینڈ پہ قوموں پر آیا کرتا تھا جس کے تحت فرونی ڈبوئے گئے سمندر کے اندر جس کے تحت قوم ہود ہلاک ہوئی قوم سالے ہلاک ہوئی اور قوم لوت ہلاک کی گئی اس طرح کا عذاب ہمارے نبی کے کیس میں صحابہ کرام کی تلواریں اللہ نے مسلط کی کچھ قسطیں تو اس کی آئیں جو بڑی قسط آنے والی تھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا لیکن ظاہر یہ مکی دور کی آیات ہیں تو اس وقت تو کسی کو مستقبل نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے وقال یا اوہزی نلئی ذکر اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ اتارا گیا ہے اذکر نلا مجنون بے شک تو مجنون ہے تیرا ذہنی توازن درست نہیں ہے بولے تعالی۔ یہاں پر از ذکر قرآن کے لیے استعمال ہوا تو کافر تو بہت کچھ کہا کرتے تھے قرآن میں آیا کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے جو یہاں پہ بھی ذکر آیا اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے حالانکہ یہ تو ایپ والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ان کا کلیم یہ تھا کہ پیغمبر تو ایک سپر ہیومن ہونا چاہیے جس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہو کہ وہ کھائے پیئے بغیر بھی زندہ رہے اب یہ غلط ڈیمانڈ تھی اس کے علاوہ یہ کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قصہ گو ہے اگلے لوگوں کی سٹوریز اس نے یاد کی ہوئی ہیں یا اسے کوئی املا کرواتا ہے اور وہ اپنی زبان میں آ کے بیان کرتا ہے و لحاظ تعالی یہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو قرآن حکیم میں مختلف جگہ کے اوپر رپورٹ ہوئی ہیں اب یہ باتیں سننا ان کے اوپر صبر کرنا یہ پیغمبر کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ تو تھا تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پھر تسلی بھی دیتا ہے یہاں پر ان کا ایک اعتراض نکل ہوا ہے کہ جب وہ مجرون کہتے تھے تو ساتھ کہتے تھے لو ما تتینا بل ملا سوین کہ کیوں نہیں تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آتا اگر تو واقعی سچوں میں ہے یعنی فرشتوں کو سامنے لے کر آ قرآن تو سنتے تھے ان کی زبان میں تھا انہیں یہ پتا تھا اگلی قومیں ہلا کی گئی تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اگلی قوموں کے اوپر عذاب بھیجا تو وہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یہاں بھی عذاب لے کر یا تمہارے پاس اگر فرشتے آتے ہیں وہی لے کر تو ہمارے سامنے نظر آئے ہمیں ہم خود دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو لے کر آ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا اشار فرمایا یہ اعتراض مختلف جگہوں پہ ہے سورت الانام میں بھی گزرا وہاں پہ کچھ اور جواب تھا وہ سارے جواب آپ ایک جگہ جمع بھی کر سکتے ہیں باقی مین جواب یہی ہے جو یہاں پر آ رہا ہے مانزر الملا اکاطا اللہ بالحق اللہ تعالی جواب دے رہے نبی اسلام کی طرف سے کہ ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے مگر حق کے ساتھ با مقصد وما کانو ازم منورین اور جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا پھر مہلت نہیں دی جاتی کافروں کو یعنی یہاں پہ یہ پیش گوئی تھی کہ یہ جو فرشتے ڈیمانڈ کر رہے ہو نا پھر فرشتے تو عذاب ہی لے کے آئیں گے یہ جو کہہ رہے ہو فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے فرشتے آ گئے تو پھر تھی گئے تو یہ فرشتے ڈیمانڈ کرنا بند کرو اللہ تعالی کی طرف سے جو ڈھیل ہے اسے غنیمت سمجھو اچھا بعض جگہ پہ یہ جواب بھی آیا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی اسلام کے بارے میں کہ یہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے کوئی فرشتہ کیوں نہیں پیغمبر بنا کے آیا سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے چونکہ اب انسان آباد ہے تو پیغمبر انسانوں میں سے آئے گا اچھا اگر فرشتہ کوئی آ جاتا نا پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے اسے کیا پتا کہ بھوک لگے تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ تو پیٹ نہیں لگا ہوا یہ ہمارے لیے کون سا آئیڈیل بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہی چوائسز تھیں اس حوالے سے یا تو انسان پیغمبر ہوتا یا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوتی تو انسان ہی پیغمبر ہو یہی بیسٹ پاسبلٹی ہے کیونکہ انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے یہ جو فرشتے مانگتے ہیں نا تو فرشتے تو پھر کسی مقصد کے تحت نازل ہوتے ہیں اور پھر مقصد تمہارے حق میں تو یہ ہوگا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا اور غزب بدر میں بخاری مسلم آئے فرشتے نازل ہوئے عہد میں بھی نازل ہوئے فرشتوں نے کتنے کافروں کو قتل کیا حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت ضبر اسلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں سب سے افضل کون ہے تو نبی اسلام السلام نے کہا کہ جو میرے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تو حضرت ضبریل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے تو فرشتوں کے مراتب بھی اس حوالے سے ہے تو بدر میں شریک ہوئے اور وہ لوگوں کی تسلی کے لیے تھا اللہ کو تو فرشتوں کی حاجت نہیں ہے پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا یہ قرآن حکیم میں آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ یہ تو تداد جو بیان کر رہے ہیں تمہاری تسلی کے لیے باقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے اب وہ شعرا افاق آیت آ رہی ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر نائن ان نا نہنو نزل ذکر و ان دیکھیں اس میں تاکید کیا ہے انا بے شک ہم نے نہ ہم نے نزل نا ہم نے نازل کیا ذکر اس یادہانی کو وہ انا اور بے شک ہم ہی لہو لحافظون ضرور بالضرور لحافظون ضرور پھر ضرور آ گیا اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم پر بھی زور ہے ہم کا سیگا آپ دیکھ لیں ایک دو تین دفعہ آیا پھر چوتھی دفعہ بھی آیا حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے تاکید آئی تین دفعہ کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور تاکید آئی تین دفعہ کہ بے شک ہم نے ہم ہی نے اسے نازل کیا یہ قرآن حکیم میں وہ مقام ہے جو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا اس کانٹیکسٹ میں شعرا فاک آیت زروئے سنا یعنی اپیکس چوٹی وہ یہ آیت ہے اور یہاں پر قرآن کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا یعنی یاد دلانے والی چیز قرآن کس کی یاد دلانے والی کتاب ہے اللہ کی ذکر دی ریمبرنس یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یاد دلاتی اچھا آپ کو اگر کسی کی یاد دلائی جائے تو اس شخصیت کی اس ہستی کی یاد دلائی جاتی ہے جس کا تعارف آپ کو آلریڈی معلوم ہو لیکن کسی وجہ سے آپ بلا چکے ہوئے ہو دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دی ہے نا اور کبھی اپنے کمرے کی سیٹنگ کے دوران اس کا وہ گفٹ سامنے آ جائے نا تو فوراً آپ کو یاد آتا ہے یہ فلان نے دیا تھا یعنی اس کا تعارف پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے وہ گفٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا قرآن وہ گفٹ ہے وہ یاد دہانی ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا السط ببی کم بلا سورت العراف میں آیا سب نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو ہماری یادوں میں کہیں دفن ہے یہ چیز توحید اسے دوبارہ سے یاد دلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے ظاہر اللہ تعالیٰ تعارف اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر موجود ہے اب وہ آیا جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو وزقر اللہ کتھیرا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ کا جو یاد والا معاملہ ہے اللہ کا ذکر والا معاملہ ہے جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے سورہ اراد کے اندر الا بذکر اللہ بکر اللہ تتمعین آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اس میں میں نے تفصیلی آلموسٹ کوئی چالیس منٹ کی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالی کا جو ٹاپ آف لسٹ ذکر ہے وہ قرآن ہے اللہ کی تعریف بھی ہے اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے اور ذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے نبی الاسلام بھی اللہ تعالی کی طرف سے ذکر کرنے والے ہیں یا دہانی کروانے والے ہیں وما ارسل کا اللہ رحمت للعالمین وما ارسل کا اللہ فت الناسی بشیروں و نذیرا یعنی یہاں پہ آیا ڈر سنانے والا خوش خبری دینے والا وہ ما ہوا اللہ ذکر یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے نبی الاسلام کے لیے بھی آیا قرآن کے لیے بھی آیا اللہ کا تعارف کروانے والے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ آف لسٹ جو ذکر ہے وہ اورام پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ہم پر ان میں بھی ٹاپ کے اوپر نماز وہ عقیمی سلاد میرے ذکر کے لیے یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا اور باقی جو ذکر ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کا تو پروٹوکول بھی کوئی نہیں اللہ دین ید کرون اللہ قیام او رود او اعلی جنوبیم اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام کی دعائیں ہیں وہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے لیکن ٹاپ آف لسٹ قرآن یہ وہ آیت ہے سورت الحجر کی آیت نمبر 9 جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لیکن لیکن لیکن صرف عربی ٹیکسٹ کی قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا کیوں اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے وہ کمپیوٹر کر کے دے گا اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ الی دیس ہے نہ چی ہے کمپیوٹر کمپیوٹر ہے وہ عربی لنگویسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا اب قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ترجمہ اس کا بدل دے ہاں وہ پریکٹیکلی بدل بھی دے کوئی فرق نہیں ہوگا پکڑا جائے گا تفسیر جتنی مرضی وہ غلط لکھے پکڑی جائے گی لیکن اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ آ جائے وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگا لیکن قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے نا اس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تبازمائی کرنے کی کوشش کی ان کی کوشش ناکام رہی اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں آپ دیکھیں قرآن جب پرنٹ ہوتا ہے نا اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کم از کم چار پانچ حفاظ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف حرف پڑھا ہے اور یہ بالکل درست ہے اچھا یہ کتاب کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے نسخے سے جا کے میچ نہیں کرتے جو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے یا رشیا میں وہاں کی اس کی اپروچ ہے اور یہ لے بھی جائیں تو وہ میچ کر ہی نہیں سکتے اس پہ تو زبر زہر پیش ڈلے ہی نہیں ہوئے ہیں اور وہ تو ایک دوسرے میں لکھا ہوا ہے وہ جو یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں حفاظ کی کریمنگ اسے محفوظ بناتی ہے اور وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی جو انہوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے نبی السلام نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو تبا تابعین کو اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ٹرانسفر ہوئی اجماع امت سے عملی تواتر سے قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا امت کے ذریعے کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا یہ خدمت اللہ نے امت کے سپرد کی بڑے بڑے لوگ ڈنڈیاں مار کے گئے قرآن کے کسی لفظ کو چینج نہیں کر سکے آج ہم گمراہ فرقوں کو جو اتنے اعتماد کے ساتھ للکارتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا آپ مجھے بتائیں اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو انہوں نے تو ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی اپنی مطلب کی آیات بیچ میں داخل کر لینی تھی آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے نہ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں وہ کہتے نہیں تفسیر کی بنتی ہے تفسیر کا فلاں عالم نے لکھی ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا بھاگ نہیں سکتے اور یہی وجہ ہے کہ قیامت مت والدین ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے جو شخص یہ کوئی گلا شکوا کر سکتا تھا نا کہ میں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے نہیں پایا اللہ نے اس کا گلا شکوا دور کر دیا پیغمبر کا خلیفہ وسیع قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا نبی الاسلام بھی تو اپنے بعد یہی قرآن ہی دے کے گئے نا اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے پڑنے تھے ادروائز اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی کیونکہ اگر میرے تک تعلیمات ہی صحیح نہیں پہنچی ہیں تو میں اللہ کے حضور کیسے پکڑا جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انشور کیا قرآن کو محفوظ کر کے کیونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تھا لہذا ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا لوگ کہتے ہیں اگلی کتابیں الہامی کیا وہ لاڈلی کتابیں نہیں تھیں بالکل تھی انہیں کیوں نہیں محفوظ کیا اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا نا تو وقت کا پیغمبر موجود ہوتا تھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی نا وہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو اگلے نبی کو ٹرانسفر نہ کرتے تو آپ امیجن کریں کہ ہر وقت پیغمبر موجود ہو دنیا میں کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا کوئی تشریف غلط کرے گا تو لوگ کہ جی پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں تو اختلاف کے چانسز ہی ختم ہے اگر اب اللہ نے یہ ڈسین کیا کہ پیغمبر میں نے کوئی نہیں بھیجنا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اب کتاب پھر محفوظ ہونی چاہیے کیونکہ اگر اب کتاب بدل گئی تو ہدایت تو ختم ہو گئی سارے جنتی ہو گئے کیونکہ اللہ کے حضور آپ مقدمہ جیت جائیں گے کہ مجھے کیا پتا تھا میں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس میں تو ایا کا نا بدو نستین کے ساتھ یانی مدد بھی لکھا ہوا تھا یا شیخ ابد القادر جلانی مدد بھی لکھا ہوا تھا آپ کوئی کہہ سکتے ہیں نہیں جناب جو پکارتے ہیں نا انہوں نے بھی آشیے میں لکھا ہوتا ہے قرآن میں نہیں داخل کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ اس لیے کیا چونکہ پیغمبر اب کوئی نہیں آنا تھا ادروائز کتابیں تبدیل ہو جاتی جس طرح اگلی ہوئی تھی یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو پھر تو اللہ تعالی کے حضور ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ اپنا پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہم تک تو بات ہی صحیح نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا اور یہی وجہ ہے کہ نبی السلام کا جو دعوی نبوت ہے نا اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے جو ہم ہر وقت دنیا کو پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے نبی السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے جن میں سے ایک ہی موڑا ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا نبوت کی نشانی کے طور پر بخاری مسلم میں آیا وہ چاند دو ٹکڑے ہوا یہ ایک نشانی تھی جو لوگوں کے سامنے تھی باقی آپ کو جتنے موزات ملتے ہیں نا وہ نبی اسلام کے اس طریقے سے چیلنج کر کے کوئی دکھانے والے موزات نہیں تھے سفر میں پانی کم پڑ گیا بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے ایک پیالے میں انگلیاں رکھی اور چشمے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا بھی جانوروں کو پلایا اسٹور بھی کر لیا اور جابر من عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو پانی اس سے بھی زیادہ تھا لیکن اس کی بنیاد پہ نبی اسلام نے کسی کو بلایا نہیں کہ دیکھو میں ایک پیالے میں سے ایک لاکھ بندے کا پانی نکالنے لگاؤں مجھ پہ ایمان لے آؤ ویسے آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو پیش کی جا سکتی تھی لیکن نہیں یہ کیوں نہیں تھا اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے نبی کا جو معجزہ پیش کرنا ہے نا وہ ایسا معجزہ دعوی ربوت والا پیش کرنا ہے جو نبی کے پورے زمانے کے لیے ویریفائیبل ہو اور وہ قرآن ہی ہے نبی الاسلام کے اپنے زمانے میں بھی یہی قرآن تھا آج بھی ہے آپ پرانے معجزے آج کے لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں یعنی میں دکھا سکتا ہوں کسی کو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے نہیں دکھا سکتا کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے جو ریکارڈ ہے وہ تو ہمارا کلیم ہے نا حدیث کا وہ تو نہیں وہ مانتے لیکن ہم قرآن پیش کر سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے قرآن کیسے پیش کر سکتے ہیں پہلی دلیل تو ہم یہ دیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا دیکھ لو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کلمی نسخے موجود ہیں قرآن کے مختلف میوزیمز کے اندر جن میں کافروں کے میوزیم بھی ہیں کاربن ڈیٹنگ ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے انگلینڈ کے میوزیم کے اندر بھی ایک ایسا نسخہ نکلا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا تھا سورت پاح کی آیات تھی اور باقی صورتیں تھیں چاند ایک اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں ایون کافر بھی یہ مانتے کہ جو مصف عثمانی ہے جس کے اوپر اتفاق ہے پوری امت کا سنی ہو شیعہ ہو وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے اور ایسی حفاظت ہے کہ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں اسے کہیں کہ سور فاتحہ پڑھنی شروع کریں الحمد رب العالمین اور افریقہ کے مسلمان کو کہیں کہ اگلی آیت پڑھ وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم پھر رشیا کے مسلمان کو کہیں اس سے اگلی والی پڑھ وہ کہے گا کہ مالک الدین اور کوئی دو مسلمان کسی بھی اعتبار سے اختلاف نہیں کریں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہے تو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے معوزہ رکھا قرآن تاکہ نبی اسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے جسٹیفائی ہو کہ قرآن حکیم کو آپ کسی بھی دور کے ٹیسٹ کے اوپر پیش کر سکتے ہیں اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا قرآن وہ کلام ہے جس کو سن کر شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ اس طرح کا کلام ہم نہیں لکھ سکتے اور یہ ٹیکنیکل چیزیں وہ ہیں جو صرف عربی لنگویسٹک جاننے والے ہی اور اس میں بھی جو لوگ ادب سے واقف ہے وہ عام عربی جاننے والے نہیں یہ وہ اسپیکٹ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہے ہم اجرمی نہیں سمجھ سکتے ایون عربیوں میں بھی وہ لوگ سمجھیں گے جن کا شغف ہے اس کے ساتھ لیکن یہ چیز کہ قرآن محفوظ ہے قرآن کا دعویٰ تھا کہ اس کتاب میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے سورہ حامی سجدہ میں آیا اور یہاں پہ آیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہمیں حفاظت تو نظر آ رہی ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی لے کر آئے نس کا کوئی دوسرا اور دکھائے ہمیں کہ دیکھیں نہیں. یہ ہے جسے مسلمان مانتے ہیں ایک تو یہ جو کعت کے اختلاف ہے وہ اختلاف کا لفظ اس کے لیے غلط ہے وہ سات کاتوں میں قرآن نازل ہوا ہے یہ اختلاف ڈسپیوٹ کے مانوں میں نہیں ہے یہ اختلاف سات کت میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے لیکن جو دنیا میں یہ چل رہی ہے کات یہ وہ کراط ہے جو کہ قریش والی کراط ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ریٹرن میں باقی رکھا باقیوں کے نسخے جلوا دیے صحیح بخاری میں آتا ہے لیکن نسل در نسل وہ کراط بھی چل رہی ہے اس وقت افریقن کئی ملک ہیں جن میں دوسری کراط بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور وہ آپ نے اکثر یہاں بھی سنی ہوگی کہ وہ اس انداز میں جس طرح ڈائلیکٹ ہمارے بھی مختلف ہیں ایک پنجابی پٹوہار کی ہے ایک پنجابی لاہور والی سائٹ کی ہے ایک پنجابی جو ہے وہ سیال کی ہے فیصلہ آباد کی ہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے جو ہے وہ بات ایک ہی ہے ہم بولتے ہیں ادھر آ پنڈی والے بولتے ہیں ادھر آ تو اب پیش کا فرق آ گیا نا لیکن لفظ وہی وہ ہے بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہو گیا قرآن میں بھی ایک کی کے اندر مالی کی یہ امید دین ہے ایک کی میں مالی کی یہ دین ہے اس میں مین کے اوپر زبر ہے کھڑا زبر نہیں ہے اور زبر زیر کا فرق بھی ہے ایک کی میں لقت جا کم رسول الفوسی کم ہے ایک کی میں الفاسی بھی ہے انفوسی کم انفاسی تمہاری جانوں میں سے ایک پیغمبر آیا ہے انفاسکم تم میں بہترین نفیس ترین شخص آیا بیک وقت دونوں مان نبیر اسلام کے کیس میں درست ہے تو یہ قرآ کا اختلاف اپنی جگہ ہے یہ اختلاف نہیں ہے ڈسپیوٹ نہیں ہے سات کتوں میں قرآن حاضر ہوا ہے لیکن یہ جو کراط پوری دنیا میں چل رہی ہے اسی میں ہی حفظ کیا جاتا ہے اور آگے ٹرانسفر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کیراد کو بس ایک کرات کے فن کے طور پر ضرور زندہ رکھا ہوا ہے سباشرا کا کورس بھی کر کے قرآن حضرات آتے ہیں جو ودوہا و لئی لی سجا اسے پڑھتے ہیں ودو ہے لئی سجے ہم پڑھتے ہیں سجا و سجے لیکن معنی وہی ہے وہ بولنے کا انداز ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ سرائکی طرز میں جو لوگ پنجابی بولتے ہیں وہ آپ کو پنجابی ذرا ڈفرینٹ لگے گی ہماری والی پنجابی ذرا ڈفرینٹ لگے گی لاہور والوں کی پنجابی بالکل ڈیفرنٹ ہے فیصلہ باد والوں کی آپ پنجابی دیکھیں تو بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ ہمیں سن کے پتا چل جاتا ہے کس علاقے کی پنجابی ہے لیکن ساروں کے لیے پنجابی کا لفظ بولا جاتا ہے تو قرآن حکیم کی وہ کراط کا جو اختلاف ہے وہ اسے اس اعتبار سے کوئی مشکوک نہیں بناتا کیونکہ اکثر لوگ اس کو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہے دور کے اندر د شام کا ایک رائٹر ہے عثمان تاہا جسے سعودیہ والوں نے ہائر کیا تھا آلموسٹ کوئی چالیس تیس چالیس سال پہلے اس نے مصف لکھ کے دیا مختلف مصف لکھوائے تھے سعودی عرب والوں نے شاہ فہد جو پرنٹنگ پریس ہے انہوں نے یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ بلو والا قرآن ہے جو آپ کو مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں ملتا ہے یہ بھی اس کا ہی لکھا ہوا ہے یہ بلو بائنڈنگ سے سعودیا سے شائع ہوتا ہے اور یہی قرآن ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے شائع ہوتا ہے دونوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عثمانتا کا لکھا ہوا قرآن وہ کاتب وہی ہے اور ایسے کمال انداز میں اس نے لکھا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے آلموسٹ چھ سو سے زیادہ صفات ہیں ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے اس طرح اس نے الفاظ کو ایڈجسٹ کیا ہے کوئی ایک صفحہ نہیں ایسا کہ جس پہ آیت مکمل نہ ہو رہی ہو بڑی محنت کی ہے اس بندے نے کئی بار اسے پریکٹس کرنی پڑی کئی الفاظ چھوٹے بڑے کر کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس نے یہ اس کی نشانی ہے اسے کہا جاتا ہے عثمانتا کا مصف عثمانتا اس کا کاتب بھی ہے اور یہ مصف عثمانی بھی ہے یعنی حضرت عثمان غنی رضی رہتی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا جو مصف جو انہوں نے قریش کی قرآت میں باقی رکھا تھا اور پاکستان میں جو زیادہ قرآن چلتا ہے وہ تاج کمپنی لکھا ہوا قرآن ہے وہ بھی کمال لکھا ہے بلکہ اس کی رائٹنگ اس سے زیادہ خوبصورت ہے مجھے تو وہ رائٹنگ زیادہ پسند آئی ہے ایون سعودی عرب میں بھی جب تک ان کے پاس یہ نہیں تھا وہ تاج کمپنی کے قرآن کو ابھی پسند کرتے ہیں ہمارے پاس جب ان کے سفیر آتے ہیں تو گفٹ میں تاج کمپنی کا وہ بڑا قرآن دیا جاتا ہے کیا وہ کاتے بجے جس نے وہ قرآن لکھا ہے مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کا اس کو اور یہاں پہ جتنے وفاظ ہیں نا وہ تاج کمپنی والے قرآن سے نا حفظ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سولہ ستروں والا قرآن یعنی سولہ لائنوں والا قرآن ہے اس قرآن میں سولہ لائنیں ہوتی ہیں ہر صفحے کے اوپر ہر صفحے پہ آیت تو نہیں مکمل ہوتی لیکن وہ سولہ لائنوں والا قرآن ہے اور بڑے زبردست انداز میں جو ہمارے جتنے بھی یہاں حافظ ہیں انہیں ان کے دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس صفحے پہ اس جگہ کر کے آیت آتی ہے ظاہر وہ پڑھ پڑھ کے نا وہ دماغ میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے چیز جو بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں میں بھی جو قرآن بار بار پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صفحے پہ جا کے اس پورشن پہ وہ آیت آتی ہے صفحہ نمبر نہ یاد ہو لیکن آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھی تھی وہ ادھر آتی ہے جا کے تو اس طریقے سے وہ لائنوں والا جو سولہ لائنوں والا قرآن ہے آ, سعودی عرب کا جو قرآن ہے وہ پندرہ لائنوں والا ہے لکھا ہوا یہ والا بلو قرآن مختلف یعنی دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن قرآن وہی ہے یہ انہوں نے خط نسخ میں لکھا ہے جو ہم گول گول الفاظ لکھتے ہیں لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں تو انہوں نے جو اپنا قرآن ہے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے وہ چپٹے الفاظ ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں جی خط ریحان کہتے ہیں ہاں چپٹے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں ہمیں تو وہ پڑھتے ہوئے بھی نا ذرا دقت ہوتی ہے ظاہر وہ ہمارا پڑھے جانے والا خط نہیں ہے لیکن عربی اس خط کو پڑھتے ہیں اچھا لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں اس میں جو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ نہیں ہوتے یہ ہماری ضرورت ہے اربیوں کی ضرورت نہیں ہے ہم جب تک میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا نا ہم مالی کی لفظ نہیں پڑھیں گے ان کے قرآن پہ میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا عام والا زبر ہوگا ہم اسے پڑھیں گے مالی کی یہ امید دین لیکن عربی اسے پڑھے گا مالی کی یہ امید دین اسے پتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ یہ پڑھنا کھڑی زیر نہیں ہوگی وہ لمبا کرے گا الٹا پیش نہیں ہوگا وہاں سیدھے والا پیش ڈلے گا لیکن اسے پتہ ہے کہ لاہو لکھا ہے نا تو میں نے اسے لاہو پڑھنا ہے کیونکہ لینتھ ڈبل ہو جاتی الٹا پیش آم پیش سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے پڑھنے میں کھڑا زبر آم زبر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے کھڑا زیر آم زیر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ اللہ بھی جو لکھا ہوگا نا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوتا یہ والا زبر ہوتا ہے لیکن پڑھیں گے وہ اللہ اللہ نہیں پڑھیں گے زبر کو چھوٹا نہیں پڑھیں گے لیکن ہم لوگوں کے لیے تو پرابلم ہوتی ہے اس لیے یہ زبر زیر اور یہ پیش ویسے تو عربیوں کو وہ والے زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں اردو میں کیا زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے جن لوگوں کو اردو آتی ہے ہمارا بچہ بھی دال نون لکھا ہونا تو دن پڑے گا بچہ بھی اسے دونوں یا دان نہیں پڑے گا کیونکہ اسے پتا ہے نہ دن کوئی لفظ ہے نہ دون کوئی لفظ ہے اور اگر کوئی الفاظ ہو بھی تو وہ جملے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ لفظ میں ہے یا میں ہے اب مجھے بتائیں میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ہم جملے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے ہاں لیکن جن لوگوں کو اردو نہیں آتی انہیں تو سکھانا پڑے گا کہ بھائی یہ یہاں پہ کیا ہے یہ کیا ہے اسی طریقے سے عربیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مصحف کو بغیر زبر زیر پیش کے پڑھ سکتے ہیں کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے زبانی قرآن یاد کیا ہوا ہے انہیں چاہے عربی لنگویسٹک نہ بھی آتی ہو ہمارے افاظ کو عربی کدھر آتی ہے عربی پروناؤنس کرتے ہیں عربی لینگویج ان کو نہیں آتی ہے اس کی اٹھان کیا ہے عربی کی ڈکشنری کیا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں وہ لمحہ غلط پڑھ دیتے ہیں جنہیں عربی کا ترجمہ بھی آتا ہے جنہیں عربی لنگویسٹک بھی آتی ہے وہ غلط پڑھ دیتے ہیں کاری حضرات جو حفاظ ہیں جنہیں صحیح قرآن آتا ہے وہ لفظ کو غلط نہیں پڑھتے کیوں نے اپنی کریمی سے یاد کیا ہوا ہے جس طرح ہم نے سور فاتح یا قرآن کی جو سورتیں ہم فریکوینٹلی پڑھتے ہیں وہ ہم نے کیسی یاد کی ہوئی ہیں ہمیں تو کوئی غلطی نہیں لگتی اس میں سورت الفاتحہ میں کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ پانچویں آیت کی جگہ چوتھی پڑھ دیں وہ زبان پہ چڑے گی نہیں اگرچہ کسی کو اس کا مانا نہ بھی آتا ہو وہ اس نے اسی طریقے سے اسے کریم کیا ہوا ہے اور یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن میوزک ملکوتی گنا جو رکھا جو اس میں ایک وزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو آپ طرز لگا کے پڑھ بھی سکتے ہیں یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ عرب کے لوگ اسے زبانی یاد کریں اگر یہ نثر میں ہوتا نا تو اس طریقے سے چیزیں یاد نہ ہوتی اور قرآن کا یہ وزن اس کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ آپ کسی ایک آہد کو اٹھا کے دوسری ضرورت میں فٹ بھی نہیں کر سکتے وہ آیت بولے گی کہ میں ادھر کی نہیں ہوں صورتوں میں بھی ایک سے زیادہ کئی وزن آ جاتے ہیں لیکن وہ جب وزن چلتے ہیں تو پھر ایک جیسے چلتے ہیں تو اس وزن نے نہ صرف اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے کہ آپ ترس بھی لگا سکتے ہیں بلکہ حفاظت بھی کی ہوئی ہے اب یہ عربی لنگوسٹک کی جو جتنی چیزیں ہیں یہ تو جو عربی ادب کے جاننے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن میں یہ اس طرح ہی اس طرح آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں قرآن کو آپ سائنس کے ٹیسٹ سے گزارے سائنس وہ جو اسٹیبلش ہے جو صرف تھیوریز ہیں کنفرم نہیں ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا یا ابھی ایوالو ہو رہی ہیں تو کئی ایک ایسی چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کن اسٹیج سے یہ تو ہمیں آج سے تقریبا ساٹھ ستر سال پہلے جب الیکٹرانک مائکروسکوپ انوینشن ہوئی ہے تو پتا چلے لیکن قرآن میں جو ترتیب اس کی بیان ہوئی ہے سورہ الحج میں سورت المنون کے اندر کہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں ہر زندہ چیز کا پانی سے پیدا ہونا جو قرآن بیان کرتا ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو اسٹیبلش ہیں وہ قرآن حکیم میں صرف اسی لیے ہے کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فیل ہے قرآن اور ماڈرن سائنس اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہدایا وکٹری چینل کے اوپر تو کئی ایک میری ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے اور اب جو میتھمیٹکس کے شوقین لوگ ہیں انہوں نے تو قرآن کے اندر سے بہت کچھ نکالا کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السما آیا ہے نا جتنی دفعہ اتنی دفعہ الارض آیا یہ کتنا بڑا اس نے اتفاق ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہیرا پھیری ہو تو پکڑی جائے گی ی طریقے سے پانی اور خوشکی کا جو ذکر آیا ہے وہ اسی ریشو پروپورشن سے آیا ہے جتنا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پانی اور خوشکی کا ریشو پروپورشن ہے سکسٹی سیون پرسینٹ آلموسٹ پانی ہے اور تھرٹی تھری پرسینٹ خشکی ہے اس طرح کی کئی ایک میتھمیٹیکل چیزیں ہیں اس کے لیے آپ ہارون یا تو ان کا کلمی نام ہے ادنان اختر نام ہے ٹرکی کے ایک اسکالر ہے انہوں نے کئی ایک ویڈیوز بنائی ہیں ویسے وہ بےدا کام بھی کرتا ہے لیکن یہ کام اس نے بڑا اچھا کیا ہے کتابیں بھی لکھی ہیں اور کئی ایک ویڈیوز ہیں قرآن کے جو آپ سمجھ لیں بیسویں اکیسویں صدی میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں مورزات کی شکل میں وہ اس نے بتائی کہ دیکھو یہ چیز قرآن حکیم میں پہلے کی لکھی ہوئی تھی اور یہ اب آ کے پتا چلی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے اور پھر قرآن کی وہ چیز تو سارے ہی ٹیسٹ فیل کر سکتے ہیں جو قرآن کی گفتگو کا سٹائل ہے جو اس کے اندر کانفیڈنس ہے جس اعتماد سے قرآن میں گفتگو ہوئی ہوئی ہے یہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا انسان کی لکھی ہوئی کتاب اس طرح نہیں ہوتی ہے اس میں باقاعدہ چیپٹرز اس انداز میں ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے پہلے یہ چیپٹر ڈالنا, ڈالنا ہے پھر یہ ڈالنا ہے پھر یہ ڈالنا ہے اور پھر ونس اپون سے لے کے ایک پوری ایک سٹوری کے طور پہ بیان کرتا ہے قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو آپ کہیں سے بھی کھولیں آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے قرآن کو آپ کہیں سے بھی کھول لیں آگے پیچھے سے اس کا جو ذکر دوسری جگہ پہ ہے وہ نہ بھی آپ کو معلوم ہو تب بھی آپ کی ہدایت کے لیے اچھا خاصا حصہ میسر ہوتا ہے آپ کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتی ہے وہ بات اگر اس طرح کے ربط ہم تلاش کرنا شروع کریں تو پھر تو قرآن پاک آپ جب تک سٹارٹ سے اینڈ تک نہیں پڑھیں گے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی قرآن تو کہیں یہ نہیں کہتا تیسویں پارے میں آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں مکمل ایک ٹاپکس ہیں یہ قرآن کے تعارف میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں پرفیکٹ خطبے ہیں یہ ایک سو چودہ تو یہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں قرآن کتنے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نان مسلمس جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے نا انگریزی میں سب کا جو کامن ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب کا سٹائل ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے اس کا بات کرنے کا کانفیڈینس ہی ہے پورے وسوق کے ساتھ یہ کتاب بات کرتی ہے ہمیں چاہیے کرنا چاہیے اس طرح نہیں ہے یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا یہ انسان کو اس طریقے سے بات کر ہی نہیں سکتا یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ہر بندہ فیل کر سکتا ہے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے ترجمہ کیا ہو الفاظ کا چناؤ اچھا ہو میرے نزدیک مولانا مدودی رحیم اللہ نے جس طریقے سے قرآن حکیم کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے انہوں نے وہ عربی زبان کا سوز و گداز ٹرانسلیٹ کیا جی جہاں کہیں بریکٹس ان کو لگانی پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ عربی تو ورسٹائل زبان ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو بریکٹس لگانی پڑتی ہیں تاکہ وہ جملہ سیدھا ہو جائے لیکن عربی زبان میں وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے اب اردو زبان میں تو بڑا ظلم ہے نا کہ آپ ترجمہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت اللہ بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے بل لفظ تو ترجمہ یہ درست ہے لیکن اردو میں تو ہم اس طرح نہیں بولتے اردو میں ہم یوں بولیں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے لیکن لفظی ترجمہ وہی ہوگا کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے عربی میں جب اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو میں وزن کے لیے اور یہ نارمل گفتگو ہے عربی میں تو یہ ٹھیک ہے لیکن اردو میں ہمیں الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ آپ اردو میں اس کا سوز و گداز فیل کر سکے اس کے لیے پھر آپ کو بریکٹس لگانی پڑتی ہیں بعض اوقات الفاظ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے میں بھی یہاں پہ بال لفظ ترجمہ نہیں کرتا ہوں بالمفہوم کرتا ہوں کیونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں لہذا یاد رکھیں کہ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ وہ قرآن کا ترجمہ ضرور ہے اسے آپ قرآن نہیں کہہ سکتے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ غلطی کے چانسز ہیں اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے اور علما کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن کا صرف ترجمہ نہیں پرنٹ کرنا چاہیے جب بھی کریں عربی لکھے اوپر نیچے ترجمہ یا ایک صفحہ عربی والا دوسرا اردو والا جس طرح مولانا مدودی کا ترجمہ انہوں نے پرنٹ کیا ایک طرف عربی ایک طرف اردو تاکہ اگر صرف کسی نے اردو پڑھنا وہ پڑھے یہ نہیں کیا کہ عربی کو غائب ہی کرتے کیونکہ اردو ترجمہ برل ایک انسان کی کوشش ہے بعض اوقات الفاظ کا چناؤ ایسا ہوگا کہ آپ کو عربی کی طرف جانا پڑے گا کہ بھئی یہ لفظ لکھا بھی ہوا تھا مثلا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ لوگوں نے بریکٹ میں خود ہی ڈال دیا نہ رہا یہ مادہ وہ مصیبت بن گیا ہے ہمارے لیے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بدبخت یا خوش ہونے کی بات کی ہے ہودی خالہ کا کم فمین کم کافر کم وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ کافر ہو کر مرے گا یا مومن ہو کر مرے گا پیدا تو وہ فطرت پہ ہوگا لیکن بعد میں کہاں پہ جائے گا وہ لہذا قرآن کے بھی صرف عربی ٹیکسٹ کی گرنٹی ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا ترجمے میں تفصیل میں لوگ ڈنڈی مار سکتے کئی لوگوں نے ماری ہیں ہم نے پکڑی ہیں ایک جگہ انہوں نے حاضروں ناظر ترجمہ کر دیا دوسری جگہ انہوں نے اس کا ترجمہ گواہ کر دیا پکڑے گئے یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے اس پہ ایک گھنٹہ اور بولا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کس طریقے سے اللہ تعالی نے اسے محفوظ کیا اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرتے ہاں وہ کسی گمراہ فرقے کا بھی ترجمہ پڑے وہ حق تک پہنچ جائے گا گمراہی کتنی بھلائی ہوئی ہوگی سور فاتح کا ترجمہ تو غلط نہیں ہوا, ہوا نا پکڑا تو جائے گا جن جن لوگوں نے جہاں جہاں ڈنڈی ماری ہے وہ انہی کے ترجمے میں خود انہوں نے اپنی ڈنڈی پکڑ لی ہوئی ہے دوسری جگہ جا کے پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو ادھر کیا کر دی ہے انہوں نے یہ بات تھی اصل میں اور تفسیر بالکل ون ڈگری کی ہوتی ہے پکڑی جاتی ہے یار قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے کیا اس میں سے نکال لیا اور یہ زیادہ تر کام کیا صوفیاء نے اور ان کے کسٹوڈین اس وقت برلوی اور دیوبندی بہت زیادہ تر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں شیعہ کے ہاں تو بہت زیادہ اس طرح کا معاملہ کیا گیا لیکن وہاں پہ بھی اچھے ترجمے موجود ہے سعید فرمان علی شاہ کا ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ کیا نسطین کا اور ایون ہاشیے میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ آئےت واضح ثبوت ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے آشیا بھی صحیح لکھے ہوا ہے مدہ کی بات ہے بریلویوں نے تو پھر بھی ساتھ بزرگوں سے مانگنا ثابت کیا دیوبندیوں نے بھی سابت کیا شبیر احمد عثمانی نے محمود الحسن دیوبندی بدی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا کہ جو اولیاء اللہ سے مانگا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے لیکن شیعہ نے یہ کام نہیں کیا پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں قرآن الحمد للہ جس نے بھی پری کے بغیر پڑھا ہے وہ حق تک پہنچ گیا لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اندا نہن ذکر له اللہ اللہ تعالیٰ نے اس الذکر کو نازل کیا اس کی حفاظت فرمانے والا ہے اسی لیے صحیح مسلم میں جو حجت الوداع کی حدیث ہے 2950 اس میں نبی الاسلام کا جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہے میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے ہاں حاکم میں آیا ہے قرآن اور سنت اور ظاہر سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے اور جو غدیر خوم کا خطبہ ہے مسلم شریف میں اوپر تلے چار احادیث سکس ڈبل ٹو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک وہ قرآن کی تعریف میں اس سے بہتر الفاظ اور کسی حدیث میں نہیں آئے اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے وہی وہ آسیم بحب اللہ جمی تفر جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل البعید کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا پھر بخاری مسلم حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی الاسلام نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یہ ہے وسیع بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام جب بھی خطبہ دیتے مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے 2005 پانچ نمبر حدیث تو یہی کہتے ہیں ام اما بعد فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیع حدی المحمد صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں یہ کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں پچھلے دنوں جو سویڈن میں قرآن کی گستاخی ہوئی تو اس کو میں میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی جسے اور مواد چاہیے ہو تو وہ اس حوالے سے دیکھ لے باقی یہ آیت اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے اس لیے میں نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کوئی تشنگی اس حوالے سے باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے أش والله إها إلا أن تأستقفرك بأاتوب إلييك وما علينا ان البلاغ المبين جذاكم الله خيرة.